السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و برکاتہ کا سبق ریپیٹ کرنا سٹارٹ سے. اچھا. چلے آج وائس اوکے ہے وائس بریک تو نہیں ہو رہی جی سب کے پاس وائس اوکے جی الحمدللہ آج کل کا سبق ریپیٹ کرتے ہیں کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ کل وائس ریپیٹ کریں تو چلو کل کا سبق بھی ریپیٹ کرتے ہیں اور آگے بھی اٹھاتے ہیں انشاءاللہ جی أعوذ بالله من الشياطين الرجم بسم الله الرحمن الرحيم واما من جاء يسعى وهو يخشى فان تعنه تلهى كل لا تذكره من شاء ذكر في بأيدي ما أكثر من أي شيء پو ر تم شروع جی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ اما نکا یس آماں اور باقی من وہ چا کا جو آپ کے پاس آیا یس دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا آتا ہے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے وہ امامن جا کا <يَسَعَى> اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے یعنی وہ نابینا صحابی وہ مراد ہے نابینا صحابی آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے یہ کفار یہ اما منتغلح تصدا یہ تو پرواہ نہیں کرتے آپ پیچھے پڑھے رہتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّقَّ آپ کے ذمہ داری نہیں کہ یہ کمزور افراد ہیں نابینا صحابی ہے یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں کیوں آتے ہیں وَهُوَ يَخْشَ اور وہ ڈرتے ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا تو آپ ان سے بے پروائی برتتے ہیں بے پروائی کرتے ہیں انتا تو بس آپ آن اس سے طلحہ بے پرواہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کل ایسا نہ کیجیے کل ہرگز نہیں کرنا اسے انہا تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے انہا یہ تو تذکرہ نصیحت ہے ہرگز ایسا نہ کیجئے یہ تو ایک نصیحت ہے یہ, یہ جو نصیحت ہے مطلب قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ جو آبس و ط سے لے کر فأنت تک یہ قرآن کی آیتیں ہیں ان نہاری کی ساری کیا ہے نصیحتیں ہیں فمن شاء پس جو شاہ چاہے زکارہ اس کو قبول کر لے جس کا جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے تو جس کا دل چاہتا ہے تو وہ اس نصیحت کو قبول کر لے پرانی حکیم میں ایک اور جگہ آتا ہے فمن جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کرے تو دنیا کے اندر کوئی چیز زبردستی نہیں اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو اس کے اوپر زبردستی نہیں جس نے کافر ہونا ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں تو نصیحت واضح ہے قرآن حکیم واضح ہے جو اس کے اوپر ایمان لائے گا تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اس نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ ناکام ہوگا فی صحف مکرمہ یہ جو نصیحت ہے فی صحف یہ نصیحت سے مراد یہ پرانی حکیم ہے ٹھیک ہے مکرمہ مکرمہ مکرمہ کا معنی ہے باعزت باعزت تو یہ نصیحت بلند عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے تو مکرمہ عزت والے صحیفے قرآن حکیم کی ہر صورت کو صحیفہ کہتے ہیں اور یہ سارا مل کر اس کو قرآن حکیم کہتے ہیں مرفو مطہرہ مرفوعہ اچھا یہاں پر ایک اور بات صحف صحف سے مراد لوح محفوظ ہے یہاں پر لوح محفوظ ایک ہے اور یہاں پر کیا لفظ آیا صحف یہ جمع کا لفظ ہے جمع تو لوح محفوظ تو ایک ہے جمع کا لفظ کیوں لے کر آئی یہاں پر اللہ رب العزت مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اور بھی تو کتابیں لکھی گئی ہیں اور صحیح بھی اس کے اندر لکھے گئے ہیں جو دوسرے انبیاء پر نازل ہوئے تو اس لیے اس لوح محفوظ کو صحف کہا گیا فی سخ مکرمہ مرفوعہ مطہرہ مرفوعہ مرفوع کا معنی بلند ہے یہ صحیح پہ بلند ہے مطہرہ اور پاک ہے یعنی بلند مرتبہ اور علی شان مقام ان کو حاصل ہے کہ یہ ساتویں محفوظ ہے اس میں یہ اور متحرہ مانا ہوتا ہے پاکیزہ یہ پاکیزہ بھی ہے پاکیزہ ناپاک لوگ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں اس کا وضو نہیں وہ اس پرانے حکیم کی اس کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے یا جس کے اوپر وضو نہیں پکڑ سکتے. یا جو کافر ہو اس اس قرآن پرانے حکیم کو نہیں پکڑ سکتے تو مرفوعاتِ مطہرہ یا صحیفِ بلند ہیں اور پاک ہیں بِعَيْدِ سَفَرَة بِعَيْدِ ایسے ہاتھوں ای میں ہیں سفرہ لکھنے والے سفرہ سفرہ سافر کی جمع ہے سافر اس کے معنی آتا ہے کاتب تو اس وقت اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کرا جس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین یا وہ فرشتے ہیں جو امبیا علیہ السلات اور ان کی وحی کو لکھنے والے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں رامن جو بزرگ ہیں برارہ اور بڑے نیک ہیں فرشتے, فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں صحابہ ہے لکھتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اس سے کہ ایسے, یہ, یہ سفی, اے, ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ ہے اور بڑے نیک ہیں بات سمجھ میں آ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قوت نمبر قطیلا کا مانا ہے خدا کی مار ہو السان انسان سے مراد یہاں پر کفار اور مشرقین ہے. کفار اور مشرقین کا ما ما مانا کیا اکفرا کا مانا نا اور ہو کا مانا جو اس نے ناشکری کی خدا کی مار ایسے آ جو ناشکرا ہے جو نہ ہے پیلا <تصفيق> مجھول کا سیرہ ہے یہ بدعا کے لیے ہے یا ڈانٹنے کے لیے ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بدعا کے لیے, کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مارا جائے تباہ و برباد ہو جائے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بدعا کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو مالک ہے جب چاہے تو یہ محض ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بدوا کے لیے نہیں کہ ایسا شخص کرنے کے لائق ہے کہ کس قدر ناشکر شکر گزار ہے ما ماںپرا پہلے تعجب ہے کتنا نا ہے کتنا ہے شکرہ ہے روگردانی کرتا ہے من من سے کس چیز, چیز خا اسے پیدا کیا من کس, چیز سے بنایا؟ اس انسان اللہ نے کس چیز سے بنایا یہ اپنی تخلیق پر غور تو کرے اپنی ذات کا جائزہ تو لے اگر یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کس چیز سے بنائے گئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بتائیں گے من نقطین خال من سے نطفہ, نطفہ اس کا معنی نطفہ قطرہ ایک حقیقہ پانی کا حقیر سا قطرہ خال اس کو پیدا کیا دا پاک اندازہ کیا اس کا منفی خلقا ایک چھوٹے سے قطرے سے اس کو بنایا پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا الم نخلق امہین اللہ رب الم دوسری جگہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں قیر قطرے سے پیدا نہیں کیا جو ناپاک اور نجس ہوتا ہے جو کپڑے سے لگ ایسے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے جو جسم سے لگ جائے اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے کیا انسان کو ایسے حقیر قطرے سے پیدا نہیں کیا خلق اللہ نے اس کو حقیر قطرے سے پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا کہ اس کے مختلف اعضاء اس طرح ہونے چاہیے کہ انسان کے اور پھر اس انسان کو یہ دنیا کا خوبصورت ترین مخلوق قد خلقنا الانسان في احسن تقویم نہایت ہی احسن انسان کو پیدا کیا۔ جس کے اعضاء کمال درجے کے الاذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تمام اعضاء کو اور تمام خوبیوں کے ٹھیک ٹھیک بنایا فی ای صورت ما شاء اور جس صورت میں چاہا مرکب کر دیا۔ اسی صورت یہ تصورقم فی الارحام کیپ یشا لا اله الا هو اللہ کی ذات ایسے مثال اور وحده لا شریک ہے جو مائڈ کے اندر چھوٹے سے حقیر قطرے سے ہماری تصویر بناتا ہے تو انسان کی تصویر بھی اللہ نے بنائی جو اس انسان کا خالق اور مالک ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی خالق اور معبود نہیں کوئی پیدا کالا نہیں پھر فرمایا سم سبیل یس سبیل راستے کو کہتے ہیں یس کہتے ہیں آسان پھر اس کا راستہ آسان کر دیا یعنی دنیا میں دنیا تک آنے کے لیے راستے کو عم کر دیا راستے سے مراد سفر کا راستہ ہو یا تجارت کا راستہ ہو یا علم کا راستہ ہو جو بھی راستہ ہو سب راستے پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسان بنا لیتا ہے اور خاص طور پر جو دین راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے واضح کر دیا ہے آسان کر دیا ہے کہ یہ انسان دین اور ایمان کے راستے پر کیسے چلے گا یہ فرمایا وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ ہم نے انسان کے رہنوں دو بڑی گھاٹیوں کی طرف کی یہ بڑی گھاٹیاں خیر اور شر کی گھاٹیاں ہیں ایمان اور کفر کی گھاٹیاں ہیں ہدایت اور گمراہی کی گھاٹیاں ہیں نے واضح تم اماتہو ثم امات و مارا اس کو فاقبر تو اس کو قبر میں رکھوا دیا ثم اماته پھر ایک ایسا وقت آتا ہے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے فرمایا کل لنف سین زائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے والا کی یوخرہم ال اجل مسما موت کے لیے وقت وقت آنے کے بعد فرمایا قبرا انسان کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا تو دفن کر دیا جائے یوں ہی کھلا نہ چھوڑ دو جیسے مجوسی مردے کو اپنے قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں پرندے اس کو نوچتے ہیں اور اس مردے کی قدر نہیں ہوتی ہندو لوگ اور چین کے لوگ جاپان کے اکثر لوگ مرد مردوں کو جلاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان اگر مر جائے تو پھر اس کے بعد اس کو قبر میں رکھنا ثم اذا شاء پھر اذا جب شاء اللہ چاہے دوبارہ زندہ کر دے گا دوبارہ زندہ کر دے گا ثم اذا شاء پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا تو اس سے آگے پھر قیامت کے سوال ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ترجمہ کوئی تفسیر کوئی آیت سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بھول سکتے ہیں السلام جی. علیکم و رحمۃ